وانے ہر جی گڈن کرتوی کنسانت بھی, بھی, بھی سما وخی جنال فلدان دفارا زیب گوری دو کو جنا رت انا آسمان رت روان ش تگل کا بابا سما دروازی دا اسمان بندش بت ربد زبانی بیراکو شدم کے محل دا وقو گوری دبت لال دفا تغلو کا بابا, با بابا بندش دروازے داوی پتربد دا دا دا دا دا دا دیوانی بے شروع سمتا سوبشان شمار مارکیور گیری شیوندی آئن کا زار کا ہلنک چی دگ چات گھیری شیو سہوا کی سب تک چمج چا تھی ریٹ وائقات آئند راجی راجیہ سر پہ باندھ راج بسار بیل باندھ راج ہاسل داری ہوا رواہ دادر تحقیقی بکی وری دِن رواہ ورید مقدم مرانتا دیمران سا بتاؤ مکوات کی واحم فیمر مد کر یہ ہم صحیح دعویٰ دا جملہ کو پھر بھی ذکر کرتا ہے نے ذکر کرتا ہے کہ یہ ہم نے صحیح واہمہ فی بڑی غلط چوی دے پدینوں کہ جو وریدم رباح وریدہ ہراد گاد رباح من الوجد ہم تکنا مس راہم تسانہ جامت تسانہ کوتا تو نے حسن ثواب تم نجن کو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نون بلا انت اللہ <سؤال> سو را به غضب اللہ ولا بنار ذکدار دی پھرے بڑے سم <سؤال> وقت <سؤال> اللہ عان شہادا اللہ شفا نکی کے خبر چلا کے عادت لانت نے لانت کی اللہ عانون لانت ویون کی با شبا گواہان ن صفا نفرز احمد کی حکمت ذکر گئی مبنات شہادت پمانتتا ان کیا امانت سے شہدا نکل گئی مبنات شہادت پمانتہ چرانت وہا امانت سرے اور مبنا تو شپاتا مبنا الله جیانے خالم مسلم مسلم اندر ریح ہو وی خادر کی سڑی لانت و خان مسم مسم نبراہیم جاتا ہر داحو ویت ماتر مزل خارا ناہا دان تو مو پوانی کدا پاتے پدی ووانی چاچ نیتاری مستحق لو۔ بے تعیناجی کیاچھی سالم تا لا حب اللہ منزل سالم تجاخمت نشی ہزمت آزمت تھر حدیث کی نبی نے سام تحزیز ورکیوں ملی تو فاضمت مانی اناشا کالت سور کلا آشم بگلا کر پٹ کر شیر تجے کیوں بجارت شروع ہونی دے کیری کیوں نے کرتا بخار رسول اندا پتر تحزیز نے فاضمت مان سل کی لاتم کیان ہوم اس کا مقصد خدا بغل مانی شکتیام سے اللہ, اللہ حت بانی لا ہو دا بندو بانی